علمی طرم و نفی وی یا دینہ مستی اللہ سُو و تعالیٰ نے رب و مبارک کے روزے فرض کیے اور ان روزوں کی فرضیت کا مقصد بیان کیا ہے اللہ اللہ کنتاک تاکہ تم متقی پرہیزگار بو گناہوں سے بچ جاؤ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اس کی پکڑ سے بچ چلیں رمضان المبارک کے روزے ویسے تو اسلام اور ایمان کا بنیادی رکن ہے اس کے بغیر بندہ نہ ممن ہوتا ہے اور نہ ہی مسلم ہوتا ہے رمضان کے روزے رکھے بغیر لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ایک اہم مقصد بیان کیا ہے اللہ اللہ تاکہ تم متقی بنو پرہیزگار بنو بچ جاؤ گناہوں سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ روزہ ہے کہ روزہ رکھ کے بندہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے لیکن اگر گناہوں سے رکنا اور گناہوں سے بچنا یہ صرف روزے کی حالت میں ہو کہ بندہ جب تک روزے سے ہے اتنی دیر تک گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے گناہوں سے بچتا رہے اور پھر جب روزہ افطار کر دے یا رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے پھر وہ واپس اپنی اسی ڈگر اور اسی روش پہ جا نکلے جہاں وہ رمادان سے پہلے تھا تو اس کا ایک سادہ سا واضح سا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اس آدمی نے رمضان کے مقصد کو نہیں پایا رمضان مبارک کا مقصد صرف اور صرف رمضان کے دوران نیک بننا نہیں بلکہ رمضان میں تو اللہ سبحانہ سحم نے ایک مشق کروائی ہے کہ دیکھو تم اس مہینے میں کس طرح سے نیکیاں کر سکتے ہو یا سیکھو نیکیوں کے لیے وقت نکالنے کا طریقہ قرآن کی تلاوت کے لیے ذکر اذکار کے لیے اللہ تعالی سے استغفار اور توبہ اور معافی مانگنے کے لیے نمازیں قائم کرنے کے لیے کس طرح سے تم اپنی مصروف ترین زندگی میں سے وقت نکال سکتے ہو اور وہ معاشرہ جو فتنوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے جہاں قدم قدم پر فتنے ہی فتنے ہیں اور آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں اور ہر طرف گناہ بندے کو دعوت دے رہے ہیں اس معاشرے میں تم اپنے آپ کو ان نافرمانیوں اور گناہوں سے بچا کے کیسے چڑھ سکتے ہو رمضان کا مہینہ تو محرض یہ ایک تربیت دینے کے لیے ہے اور اگر تربیت مکمر کرنے کے بعد اس کا کوئی نتیجہ کوئی اثر انسانی زندگی پہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تربیت بیکار گئی وہ مشق جو پورا مہینہ کی تھی وہ آئے گاں ضائع چلی گئی رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا مقصد تھا خون تم متقی بنو گناہوں سے بچنے والے بنو پرہیزگاری اختیار کرنے والے بنو پورا مہینہ اس بات کی تمہیں تربیت دی گئی پریکٹس کروائی گئی اور اگر عید کا چاند نظر آتے ہی وہ ساری تربیت اور ساری محنت اس کا کوئی نتیجہ ہی نہ نکلے بس جو ہی عید کا چاند نظر آیا جیسے رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے تھے ویسے بلکہ اس سے بھی ابتر ہو جاؤ تو یقیناً یہ رمضان کے فوائد اور سوارات حاصل نہیں ہوئے اور ایک اور سادہ سا مفہوم اس نتیجے پر پہنچنے کا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رمادان میں تو نیکیاں کرتا اور گناہوں سے بچتا رہا لیکن رمضان کے بعد پھر دوبارہ سے ویسے ہی ہو گیا فیل اس کا ایک سادہ سا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے روزے وہ شرف قبولیت نہیں پا سکے جس طرح کی مقبولیت انہیں حاصل کرنا چاہیے تھی کسی بھی نیکی کے قبول ہو جانے کی نشانی ہوتی ہے کہ اس نیکی کا اثر بندے کی زندگی پر ہوتا ہے اور صرف اس کی اپنی زندگی پر نہیں بلکہ اس کی وجہ سے اس کے ساتھ جڑے جڑے ہوئے لوگوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے واضح اور سادہ لفظوں میں یہ بات سمجھاتے اور بیام کرواتے ہیں کہ جب انسان کو اس کی نیکی خوش کر دے اور انسان کو برائی وہ غم زدہ کر دے گناہ بندے کو برا لگنے لگے اور نیکی بندے کو اچھی لگنے لگے تو سمجھ لے کہ یہ ایمان ہے یہ کسی بھی شخص کے گومن ہونے کی دلیل ہے اللہ و تعالی نے بھی فرقان مجید فرقان حمید میں یہ بات بیان کی ہے کر رہا میرے خواہشان اللہ تعالی نے ایمان تمہارے لیے محبوب اور پسندیدہ بنا دیا ہے وزین کلو بھی اور ایمان کو ایمان والے اعمال کو اللہ نے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے خوشنما بنا دیا ہے کر راہرسان اور نافرمانی اور فست اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اسے تمہارے نزدیک ناپسند بنا دیا ہے یہ نیک لوگوں کی نشانی ہے اولا کا کہ جس کو اس کی نیکی اچھی لگے نیکی کرنے پر دل مطمئن ہو اور برائی کرنے کے بعد اس کا دل مسترد اور بے چین ہو یہ کسی بھی بندے کے ایمان کی علامت اور نشانی اور پھر جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی اس کو برائیوں سے منع کرتی ہے گناہوں سے بچا کے رکھتی ہے روزہ نیکی ہے تو یہ روزے کی نیکی بندے کو گناہوں سے روک کے رکھتی ہے جیسے اللہ سب خانہ ہوا تھا اعلیٰ فرماتے ہیں ان نسورات کا تنہا ہم فاقسانی و نور کا یقیناً نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے منع کرتی ہے نماز پڑھنے والا جب تک نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نماز کے دوران تو وہ کوئی برائی والا کام نہیں کر سکتا نا کیونکہ وہ تو نماز ادا کر رہا ہے لیکن نماز ادا کر چکنے کے بعد نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد نماز اپنے اندر یہ تاثیر رکھتی ہے یہ اثر رکھتی ہے کہ بندے کو نافرمانی والے کاموں سے برائی والے کاموں سے منع کر کے رکھتی اور اگر کوئی آدمی نماز ادا کرتا ہے اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہی باہر نکلنا تو بہت دور کی بات ہے مسجد میں بیٹھے بٹھائے ہی نماز سے فارغ ہوئے سلام پھیرا جھوٹ شروع غیبتیں شروع چوریاں وہ جاری ہو جاتی ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کی نماز نے اسے بے حیائی اور برائی سے بنا نہیں کیا نا اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے منع نہیں کیا اللہ سامہ ہوا تو فرما رہے ہیں کہ یقینا نماز فحاشی اور بے حیائی سے برائی سے منع کرتی ہے لیکن اس نے بھی نماز ادا کی ہے اور اس نماز نے اسے بے حیائی اور برائی سے منع نہیں کیا اس کا سادا سا معنی ہے کہ اس کی نماز وہ نماز نہیں جو اللہ رب العالمین کو بتلوگ و مخصوص ہے اس کی نماز واقعہ وہ نماز ہوتی جو نماز اللہ کو مطلوب ہے تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ وہ نماز بندے کو برائیوں سے منع کرتی ہے بے حیائی والے کاموں سے منع کرتی ہے اللہ کی نافرمانیوں سے روکتی ہے اور من اس البن اللہ حریحہ <حَدیثًا> اللہ سے بڑھ کے اپنی بات کا سچا اور غور کا پکا اور کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے تو یقیناً نماز میں یہ صلاحیت ہے یہ قوت اور طاقت ہے کہ نماز بندے کو بے حیائی سے منع کرے گی برائی سے روکے گی اللہ کے نافرمانی والے کاموں سے روک کے رکھے گی بالکل اسی طرح روزہ ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں روزہ تم پہ فرض کیا ہے لا اللہ کن تکتا منتقی بنو پرہیزدار بنو اور اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن روزہ رکھنے کے باوجود شہری سے افطار تک بھوک پیاس برداشت کرنے کے باوجود رودے کے دوران ہی وہ تخوا اختیار نہیں کرتا گناہوں <خخ> والے کاموں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ جو دھوکا فراڈ رودے کے بغیر وہی سارا کام روزے کے ساتھ تو روزے کا مقصد کیا تھا لا اللہ وہ برا نہیں ہوا پھر کئی <coughs> تو سارا مہینہ سارا رمضان روزہ رکھتے ہیں کئی لوگ <coughs> صرف رمضان المبارک میں صرف جمعے کے دن کے روزے کو اہمیت دیتے ہیں اور جمعے جمعے کا روزہ رکھ لیتے ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی رات کو قیام کے لیے خاص کرنے سے منع کیا ہے اور جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص کرنے سے منع کیا ہے رمضان کے علاوہ رمضان کے روزے تو فرد ہیں بتا جس دن بھی رکھے وہ فرد ہی روزہ ہے رمضان کے علاوہ اگر کوئی آدمی نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ جمعے کے دن کا انتخاب نہ کرے بلکہ یا تو جمعے رات کا روزہ ساتھ رکھے یا ہفتے کا روزہ بھی ساتھ رکھے اکیلا جمعہ کا روزہ نے منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کئی لوگ شب جمعہ جمع, جمع رات اور جمعہ کی درمیانی شب درمیانی رات اس میں اہتمام کرتے ہیں قیام اللیل کا, کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا کہ لئی جمعہ شب جمعہ جمعہ کی رات کو باقی راتوں میں سے قیام کے لیے مختص نہ کرو باقی بھی راتیں ہیں اسے خاص کرنے سے منع کیا لیکن رمضان المبارک میں بہت سے لوگ جمعے کے دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں باقی دنوں میں نہیں رکھتے اور جب وہ روزہ رکھ لیتے ہیں تو روزہ رکھ کر بھی ویسے جیسے نہ رکھ کر تھے وہ تبدیلی جو اللہ سبحانہ بہانا ہوا کو مقصود و مطلوب تھی وہ نہیں پائی جاتی ہے. یہ گزشتہ دن سے ایک بات بڑی گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی اور اسی طرح موبائل میسیجز وغیرہ پہ بھی کہ جمع رات کی رات اپنا جمع رات اور جمعے کی درمیانی رات یعنی شب جمعہ جب تا رات کو آ جائے جمعے کی رات بھی ہو اور رمضان کے آخری عشرے کی طاق رات بھی ہو تو کچھ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس رات کے لہلا تو قدر ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں کہ جمعی کی رات بھی ہو اور ساتھ وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے بھی ہو اب یہ جو گزشتہ رات گزری ہے یہ راتھی تیسویں اور جمعے کی رات بھی تھی تو اس لیے یہ بات بہت زیادہ گردش میں تھی کہ یہی رات لہلا کئی لوگوں نے اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ لہ ترقدر کون سی ان کو بتایا گیا لیکن فرماتے ہیں سرما سی تو ہاں پھر مجھے گلا دیا گیا مجھے نہیں پتا کہ وہ لہلا القدر قدر کون سی ہے ہاں رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تم اس کو تلاش کرو ان پانچ آخری راتوں میں سے کوئی ایک رات لہلا القدر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں لہلا القدر کا تعین نہیں کر سکتے اللہ سالہ بالا کا یہی منشا تھا یہی مشیت تھی تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ دن اللہ کی عبادت کریں زیادہ سے زیادہ راتیں عبادت میں گزاریں تاکہ ان کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوتا چلا جائے اگر بتا دیا جاتا کہ فلاں رات لہرہ قدر ہے تو پھر سارے لوگ اسی ایک رات میں ہی سارا زور لگا لیں لیکن اب بتایا نہیں گیا تو وہ زور ایک رات میں نہیں پانچ راتوں میں پانچ مرتبہ ہے اور یہ اعمال میں اضافے کا باعث ہے سوال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے کئی چیزیں ایسی ہیں جس کو شریعت نے نامعلوم رکھا ہے ان میں سے ایک رت القدر بھی ہے کہ اس کے بارے میں وضاحت نہیں کی اسی طرح جمعہ کے دن کے بارے میں فرمایا ایک گھڑی ایسی ہے کہ کوئی بندہ مسلمان اس گھڑی میں جمعہ کے دن اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں. وہ گھڑی کب ہے کوئی پتا تعیم نہیں تعین نے کیا کہ کس وقت سے کس وقت ہے اسی طرح جمعہ کے دن آنے کے حوالے سے فرمایا جو پہلی گھڑی میں آ جائے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب جو دوسری گھڑی میں آئے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب جو تیسری گھڑی میں آئے اس کو میدھے کی قربانی کا ثواب جو چوتھی گھڑی میں آئے اس کو مرغی کی قربانی کا ثواب جو پانچویں گھڑی میں آئے اس کو انڈے کی قربانی کا ثواب اور پھر جب جمعے کے لیے آداں ہو جاتی ہے اور امام بھی بربر چڑھ جاتا ہے تو یہ جو اضافی ثواب ہے یہ بند کر دیا جاتا ہے اچھا یہ پہلی گھڑی کب شروع ہوتی ہے کب ختم ہوتی ہے دوسری گھڑی کب شروع ہوتی ہے کب ختم ہوتی ہے ان گھڑیوں کے بارے میں بھی نہیں بتایا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے جلد از جلد گھروں سے نکلیں اور مسجد میں پہنچیں اور مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا کا رزگار کریں نماز پڑھیں دعائیں کریں کریں اس طرح کئی باتوں کو شریعت نے نامعلوم رکھا ہے مقصود اسے عبادت میں اضافہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی للاۃ القدر کا تعین نہیں کیا تو پھر کیسے ممکن ہے کہ کوئی اسی رات کے بارے میں بالجزم کہہ سکے کہ یہ رات القدر تھی ممکن لمکن جب امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے قاصر رہے اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ان کے ذہن سے یہ بات نکال دی باقیوں کے لیے کیسے ممکن کچھ لوگ ہمارے برے صغیر پاک ہند میں خاص کر ایک پورا طبقہ ایسا ہے جو سارا زور ستائیسویں رات پہ لگاتا ہے اور وہ ستائیسویں رات کو ہی للاۃ القدر سمجھتے ہیں اور للہ تلقر میں جو وہ آغاز کرنا چاہیں وہ ستائیسویں کو کرتے ہیں اس کے علاوہ باقی چاروں تاکراتے راتیں اکیسویں تیئیسویں پچیسویں اور انتیسویں اس کی ان کے ہاں کوئی خاص اہمیت نہیں اور اس حوالے سے بھی سرف میں بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ستائیسو رات ہی لہگا تل قدر تیئیسویں رات کو لہگا تل کہنے والے بھی کئی لوگ ہیں اکیسویں کو لہگا تل کہنے والے بھی کئی لوگ ہیں تو بہرحال لوگوں کے کہنے سے تعین نہیں ہوتا للہ القدر کا تعین وہی کے ذریعے ہونا ہے اور وہی نے اس کا تعین نہیں کیا اور پھر خاص کر یہ جمعے کی رات کو یہ کہنا کہ جو جمعے کی رات ہو اور کات رات بھی ہو وہ لہلا القدر ہوگی اور پھر اس میں خصوصی طور پر اہتمام کرنا ایک کا یہ ویسے ہی منع ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جمعے کی رات کو قیام کے لیے اور جمعے کے دن کو سیاح کے لیے روزہ رکھنے کے لیے خاص نہ کرو تو بہرحال یہ لہلا ترقر آخری عشرے کی میں سے کوئی ایک رات ہے اکیسویں اور تیئیسویں رات گزر چکی پچیسویں ستائیسویں انتیسویں یہ تین طاقراتیں باقی ان میں سے کوئی تاخرات دہلت القدر ہو سکتی ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سی رات ہے مخصوم وتنو ان راتوں میں باقرت عبادت کرنا محض جانتے رہنا یہ مقصد نہیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص لیلت القدر کو شب قدر کو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے من میں اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی آدمی امام کے ساتھ قیام کرتا ہے حتصارفہ حتا کہ امام فارغ ہو جائے قیام سے یعنی آغاز سے لے کے ایمام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ ہی قیام کرتا ہے خلسی بالاہ بولے جاتی اسے اس کی ساری رات کا قیام کا ثواب ملتا ہے امام کے ساتھ قیام کرے مکمل جب ایمام بس کرے تو یہ بھی بس کر دے اب اس کے بعد بے شک یہ ساری رات سویا رہے اس کو رات بھر قیام کرنے کا ثواب ملے گا اور اگر کوئی آدمی رات کو جاگ کے گزارتا ہے اس میں مزید عبادت کرتا ہے اذکار کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے دعائیں مانگتا ہے رات بھر کے قیام کا سوال تو اس کو مل گیا یہ یوں سمجھیے کہ اس کے لیے بونس ہے اضافی عبادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی وزو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے تو وضو کرنے کے نتیجے میں اس کے ہاتھ کے گناہ حتیٰ کے ناخلوں کے نیچے سے بھی اس کی آنکھوں کے اس کے چہرے کے اس کے پاؤں کے سارے گناہ اس کے نکل جاتے ہیں حتیٰ کے وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے اور گناہوں سے پاک صاف ہو کے جب وہ مسجد میں آ کے نماز ادا کرتا ہے تو یہ اس کی نماز اس کے لیے زائد ہوتی ہے یعنی غلو کرنے کے نتیجے میں ہی اس کے اعضا کے گناہ ختم ہو چکے نکل چکے اور پھر جب وہ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو کے نماز ادا کر رہا ہوتا ہے اور یہ اس کی نماز اس کے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے اسی طرح ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کو آدھی رات قیام کا ثواب ملتا ہے اور جو آدمی عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھتا ہے پھر صبح فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کرتا ہے اس کو ساری رات قیام کا ثواب ملتا ہے فجر اور عشاء کی نماز باجمات ادا کرنے سے بھی ساری رات قیام کا ثواب اور عشاء کے بعد نماز تراوی قیام الیام رمالان اگر امام کے ساتھ کیا امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ رہا تو تب بھی ساری رات قیام کا ثواب ملے گا اور پھر جا کر مزید عبادت کرے اور نباخل جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے اس سے زیادہ نہ جائے اتنے کی گیارہ رکت اس سے زیادہ نہیں قرآن کی چلاوت کرے اس کو مزید عجر و ثواب ملے گا اور اگر کوئی آدمی جان کر وقت گزارے اور اپنا وقت اللہ رب ال کی نافرمانی والے کاموں میں لگا دے تو پھر فائدے کے بجائے اس کا الٹا نقصان ہے سوال کے بجائے شک بیداری اس کے لیے گھاٹے اور نقصان کا باعث بن جاتی ہے اور یہ رمضان کے مقاصد کو فوق کرنے والی بات ہے کہ پتا رات بیدار بھی رہے رات کا قیام بھی اس نے کیا ہو اور پھر جاگ کر بیدار رہ کے گروہوں اور ٹولیوں کی شکل میں وہ گپ شپ لگائے اور گپے ہانکتے ہانکتے کئی الٹی سیدھی باتیں کئی لوگوں نے تو یہ سمجھا ہوا ہے کہ شاید للا تلقدر میں بس جاگنا مطلوب ہے رات ساری جاگ کے گزارنی ہے جو مرضی کرتے رہے کئی ٹی وی پہ بیٹھے وہ لہلا تلقدر کو جاگ رہے ہوتے ہیں رات جا کے گزارنی بیٹھے ہیں ٹیلی ویژن کے آگے ہیں کہ ہم نے جاگ کے رات گزار لی تو للا تو قدر کو ہم نے پا لیت القدر میں جاگنا یہ مطلوب ہے ہی نہیں لہلا تو قدر میں مطلوب کیا ہے جاگ کر عبادت کرنا ذکر اذکار کرنا قرآن کی تلاوت کرنا قیام العین کرنا ترجد یا ترمی کا اہتمام کرنا اپنے گناہوں کی معافی مانگنا یہ مطلوب ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور سوال کیا کہ اگر میں شب قدر کو پا دوں تو پھر میں کیا دعا کروں فرمایا تو معاف کر دے یہ دعا سکھائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام تو یہ مقصود ہے تم قدر میں جاگنے کا کہ بندہ اپنے گناہوں کی اللہ سے بخشش طلب کرے اللہ سے معافی مانگے اور اگر یہ متنوع مقصود حاصل نہ ہو پھر کوئی فائدہ نہیں اور رونے کا مقصد اللہ نے ذکر کیا ہے اللہ اللہ منتقل تم منتقی بنو پرہیزگار بنو ایک آدمی اپنا ملک اپنا علاقہ وطن چھوڑ کے کہیں دور جاتا ہے روزی کمانے کے لیے اور پردیس کاٹ کے محنت مشقت کر کے وہ کمائی کرتا ہے اور کمائی کر کے جب گھر واپس دوڑتا ہے تو گھر پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنی ساری کمائی فضول خرچیوں میں اڑا دیتا ہے اور گھر لے کر کچھ نہیں جاتا گھر پہنچتا ہے تو خالی ہاتھ اسے کوئی بھی عقل مند اور دانا نہیں کہے گا سارے اسے پاگل اور بے وقوف کہیں گے ہی رمضان کے مہینے میں اگر بندے نے نیکیاں کی عبادت کی کچھ सवाब اس نے है ہے اور اس کو وہ اپنی آخرت والے گھر تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنی साथ کے ساتھ ضائع کر لے تو یہ بھی کوئی عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے لیکن کر لینا یہ بھی مشکل ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے بڑ کے اپنی نیکی کو برباد ہونے سے بچانا یہ اصل کام ہے کہ بندے نے جو نیکی کی ہے پھر اس نیکی پر پہلا دے اس کی حفاظت کرے اور اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں انحسنات اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں کہ نیکیاں گناوں کو ختم کر دیتی ہیں مٹا دیتی ہیں بالکل اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں جو بندے کی نیکیوں کو تباہ ہو برباد کر دیتے ہیں کچھ نیکیوں کی وجہ سے گناہ بچ جاتے ہیں لیکن کچھ گناہوں کی وجہ سے نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ کفر کو چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوتا ہے اسلام کو یہ حدیما کا ناقبلہ اسلام قبول کرنا ایسی نیکی ہے کہ حالت کفر میں بندے نے جتنی بھی برائیاں کی وہ ساری ختم ہو جاتی اسی طرح اسلام کی خاطر اگر اس کو ہجرت کرنا پڑتی ہے کوئی بندہ ہجرت کرتا ہے فرمایا ہجرت کا ناقبلہ ہجرت سے پہلے اگر مسلمان نے کوئی گناہ کیے ہیں تو ہجرت کرنے کے نتیجے میں اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ آمال ہیں نیب جو برائیوں کو مٹا ڈالتے ختم کر دیتے ایسے ہی اگر کوئی بندہ اللہ سبحانہ نہ ہوگا سے توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے سچے دل سے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فک اللہ, اللہ ان کی جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو بھی ضائع نہیں کرتا بلکہ سعید آتی حسانات ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے گناہوں کو اللہ کلا نیکیاں بنا دیتا ہے شرط کیا ہے توبا سچے دل سے ہو توبہ نسور سچے دل سے توبہ ہو اور پورا عزم ہو کہ میں نے دوبارہ یہ گناہ نہیں کرنا انسان ہے پتہ بشر ہے پھر اس سے کبھی کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور پھر دوبارہ اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے لیکن معافی مانگتے ہمیں دل میں یہ چور نہیں ہونا چاہیے کہ چلو ایک دفعہ تو معافی مانگ لو پھر دیکھیے یہ کام نہ ہو معافی مانگتے ہوئے ارادہ پختہ ہو کے آئندہ میں نے اس گناہ کے قریب نہیں جانا توبہ کے تقاضے پورے کرے اللہ سبحانہ سب اللہ آتی ہی حسانات ان کی برائیوں کو ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے توبہ کرنا ایسا برلا کام اور نیکی پھر اسی طرح سے نماز یہ ایسی نیکی ہے کہ جو گناہوں کو مل جاتی ہے اللہ سبحانہ ہوا تو نے اسی لیے مختصر طور پر یہ شاپ فرما دیا ہے ان لسنات یودھ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الْحَسَنَاتَ برائی کے بعد اچھائی کا نیکی کا تب وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی لیکن دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی فرامین کے ذریعے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ بندے کی برائی اس کی اچھائی اور نیکیوں کو لے ڈھوکتی ہے مثلاً اب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ نیک اعمال کرتا ہے کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے بڑا قریب ہو جاتا ہے سمجھئے کہ لا بینہ بین جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے صرف ایک ہاتھ فٹ لیکن وہ اپنی زبان سے اللہ کی ناراضگی کی کوئی ایسی بات کہتا ہے لافین پرواہ بھی نہیں کرتا اس کی لاپرواہی میں ایسی بات کہتا ہے بکری متمن سخت اللہ کو ناراض کرنے والی اس کی وہ بات اس کو جنت کے قریب پہنچا ہوا ہوتا ہے اس کو جہنم میں گرا دیتی دی تو رمضان مبارک کی عبادات رمضان کی نیکیاں یہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں لیکن اگر اس کے بعد پھر ویسے ہی کرنا ہے کہ جیسے کوئی آدمی نہا دھو کے پاک صاف ہو کے اچھے کپڑے پہن کے گھر سے باہر نکلے اور گٹر میں چھلانگ لگا دے رمضان میں گناہوں سے پاک صاف ہو کے دھل کے اور گناہوں کی دل میں پھر چھلانگ لگانی اور کودنا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں رمضان کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں تو اس لیے اہم ترین بات وہ یہ ہے کہ رمضان میں آپ نیک امال جو کر رہے ہیں نیکیاں جو کر رہے ہیں آئندہ زندگی میں اس کے بارے میں بھی سوچیں کہ ہم نے اپنے یہ نیک اعمال آخرت تک کے لیے بچا کے رکھنے ہیں کہیں ہی ایسا نہ ہو کہ شیتان دھوکے میں مبتلا کر دے اور ساری کی ہوئی محنت وہ چرا کے لے جائے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اشکما توفیق دی اللہ بلّا پہلے ہی تو کل تو